اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سوره يونس يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في السدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خیر معد اللہ عظیم ربی شراہلی صدری و یسر القطاط لسانی ولاۃ و تم خیر آمین رب العالمین قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورہ یونس سے میں نے آپ کے سامنے دو آیات تلاوت کی ہیں جن اللہ تعالیٰ نے شاتر مایا کہ یا ہی ان ناس ہے لوگو خد جات کم موزہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت قرار دیا ہے موعظہ کی چیز ایک نصیحت ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جی نصیحت کسے کہتے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے ایڈوائس اور اچھی بات اور تمبی اور رہنمائی, رہنمائی اور یعنی مختلف انداز میں آپ نصیحت کو جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں نصیحت کے سب معانی درست صحیح ہیں لیکن دو باتیں نصیحت کے حوالے سے ذہن میں ہمیشہ رکھنی چاہیے پہلی بات یہ کہ نصیحت جو ہے یہ عام طور پہ کوئی نئی چیز نہیں ہوتی نئی بات نہیں ہوتی ایسے ہی نا یعنی آپ جب سے اسکول جانا شروع ہوئے آپ کو کالج یونیورسٹی تک ایک بات بار بار سننے کو ملی وہ کیا بات تھی کہ پڑھ لو ایسے ہی نا یعنی والدین بھی یہی نصیحت کرتے آئے اساتذہ بھی یہی نصیحت کرتے آئے رشتہ دار بھی یہی نصیحت کرتے آئے مجھے بتائیے پڑھ لو کوئی نہیں بات تھی آپ کے لیے بچپن میں بھی آپ نے سنی تھی اور سکول میں بھی سنی کالج میں بھی سنی یہاں تک یونیورسٹی میں بھی آپ نے یہ بات سنی دوسری بات نصیحت کے حوالے سے یہ ہے کہ نصیحت ایسی چیز ہوتی ہے جو بار بار کی جاتی ہے تو نصیحت کے جو بھی معنی آپ کے ذہن میں ہے, ٹھیک ہے لیکن دو باتیں نصیحت کے ساتھ آپ نے ہمیشہ جوڑنی ہے نمبر ایک یہ کہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی نمبر دو بار بار کی جائے گی تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نصیحت ہے رہنمائی ہے ہم سب کے لیے اب وہ دو باتیں اگر اس کے ساتھ ہم جوڑے نا کہ نئی بات تو قرآن مجید میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ نصیحت کس چیز کی کی گئی ہے تو آپ کے جواب مختلف ہو سکتے ہیں مثلا کوئی کہے گا جی نماز کوئی کہے گا زکوٰۃ کوئی کہے گا جی دونوں کا ذکر اکٹھا کیا گیا کوئی کہے گا کہ وحدانیت لیکن یہ سب چیزیں آپ کو قرآن کے ہر صفحے پہ نہیں ملیں گی ایک بات جو قرآن کے ہر صفحے پہ آپ کو ملے گی نا جیسے ہم پھر قرآن کی سب سے بڑی نصیحت کہہ سکتے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے وہ ہے موت قرآن مجید کے ہر صفحے پہ آپ کو موت کا تذکرہ ضرور ملے گا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یعنی اللہ تعالی ہمیں ہر لمحہ یہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ تم نے ہمیشہ اس دنیا کی زندگی میں نہیں رہنا آخر تم نے ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے. میں ثابت کر کے دکھاتا ہوں آپ کو آپ مصف کا پہلا صفحہ کھولتے ہیں ستر فاتح ملتی ہے نا چار پانچ لائنوں پہ لکھی ہوتی ہے پڑھنا شروع کریں الحمدللہ رب العالمین الرحمٰن الرحیم مالک یوم دین مالکی یوم کا کیا مطلب ہے بدلے کے دن کا مالک تو یہ بدلے کا دن کا بہ بح... آپ کی زندگی میں مرنے کے بعد ہی ہے نا تو موت کا تسکر آپ کو مل گیا دوسرے پیج پہ آ جائے ست البک کے کچھ الفاظ ملتے ہیں یعنی پانچ لائن وہ بھی ملتی ہیں اس کے بعد پھر پورے پورے سفے ہیں نا وہاں پر آپ کو ملتا ہے کتاب بفی ہد المتقین الکیم متقین کے جہاں سفار ذکر کی ہے ان کی سب سے بڑی سفت یہ ذکر کی ہے کہ آخرت برتونے پکا یقین ہے تو آخرت کب ہے مرنے کے بعد تو جو بالکل چھوٹے صفحے ہیں مصحف کے ان میں ایک ایک مرتبہ تذکرہ میں نے آپ کو دکھا دیا تو آپ کو ڈائریکٹلی کہ ڈائریکٹلی موت کا تذکرہ ضرور ملے گا اگر آپ ہمت کر کے کہیں سے کچھ نکال ہی لیں کہ جی یہاں پر کہیں ایسا تذکرہ ہمیں نہیں ملا تو آپ کو یہ الفاظ یقیناً مل جائیں گے قرآن مجید کے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں گے ان اللہ سمیع ان بصیر اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے یہ الفاظ آپ کو مل جائیں گے کہ ان اللہ علیم الخبیر اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ تعالیٰ باخبر ہے تو آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ کیا یہ آپ کو انفارمیشن دے رہے کہ میں دیکھ رہا ہوں میں سن رہا ہوں میں باخبر ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آنا تو میرے پاس ہی ہے نا اب تم جو بھی کر رہے ہو کر لو آنا میرے پاس ہی ہے استاد محترم ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں اپنے ٹیچر کے حوالے سے کہ ہمارے جو ٹیچر تھے وہ کلاس میں حاضری لگاتے ہوئے بچوں کو اپنی این کے اوپر سے دیکھتے ہوئے انہیں متنبع کیا کرتے تھے جب بھی کوئی بچہ شرارت کرتا تھا تو پنجابی میں کہا کرتے تھے کہ میں تک لیا میں تک رہ یعنی استاد کا یہ بتانا کوئی خبر دینا نہیں ہوتا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں بلکہ کیا ہوتا تھا مقصد مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں روی اللہ پھر میں تمہیں پوچھتا ہوں ٹھیک تو اللہ تعالیٰ جو بتاتا ہے نا میں دیکھ رہا ہوں میں سن رہا ہوں میں جانتا ہوں تو کوئی انفارمیشن نہیں آئی ہے یہ اصل میں یہی ہے کہ آنا تو ہمارے پاس ہی ہے نا کر لو میں پھر تمہیں بتاؤں گا تو قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت ذہن میں رکھیے گا کہ موت ہے اور ماشاء اللہ اس وقت موسٹلی ہمارے ینگ سٹوڈنٹس ہیں تو ینگ سٹوڈنٹ کے لیے تو موت کا تصور جو ہے بہت مشکل ہے کہ ابھی تو میں نے جوان ہونے پھر میری شادی ہوگی میرے بچے ہوں گے پھر میں بوڑھا ہوں گا اور پھر کہیں جا کے مروں گا لیکن جو بوڑا بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اب شاید ہماری باری آ جائے تو مجھے بتائیے موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ پہلے بوڑھے کو ہی موت آئے گی اور اس کے بعد جوان مرے گا بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بچے پہلے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور جو بزرگ ہیں وہ لمبی زندگی جیتے ہیں تو موت کو یاد کرایا گیا ہے بار بار, بار بار بار بار بار بار اور موت ایسی چیز ہے جس کا تذکرہ مجھے اور آپ کو پسند نہیں ہے جو جی موت ہمیں اچھی لگتی ہے میں اس کا تذکرہ کرنا پسند نہیں کرتا میں اگر مزید اس ٹاپک کو تھوڑا سا لمبا کروں نا تو آپ کہیں گے سر کوئی اور بات کریں کوئی اچھی باتیں کریں کوئی آپ نے کیا مرنے مرانے والی باتیں شروع کرتی ہیں اس زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے ذہن رکھے آپ کو اس دنیا میں اللہ کا انکار کرنے والے تو مل جائیں گے بے شمار ہے رسولوں کا انکار کرنے والے بھی مل جائیں گے بے شمار ہے کتابوں کا انکار کرنے والے بھی مل جائیں گے بے شمار ہے لیکن ایک شخص ایسا نہیں ملے گا جو موت کا انکار ہی ہو جو یہ کہے کہ جی میں موت کو نہیں مانتا کہ موت آنی ہے تو زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے اور یہی یہ سب سے بڑی نصیحت ہے ایک مرتبہ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کیجیے جس طرح آپ کسی بزرگ کو ملتے ہیں بڑے کو ملتے ہیں تو اسے کہتے ہیں جی کوئی اچھی بات کوئی نصیحت کرے تو ان بزرگ نے اس سے سوال کیا کہ بیٹا تمہارے ماں باپ زندہ ہے تو اس نے کہا نہیں جی وہ تو فوت ہو چکے ہیں تو ایک دم سے جوش میں یار بولے اور کیا نصیحت کرو ابھی کوئی اور نصیحت چاہیے تمہیں تم نے اپنے سامنے اپنے ماں باپ کو فوت ہوتے دیکھا انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور ابھی بھی کسی نصیحت کی ضرورت ہے اسی طرح ایک جنازہ جا رہا تھا جنازے کے پیچھے ایک بزرگ بھی آہستہ آہستہ چل رہے تھے تو کسی نوجوان نے پوچھا کہ بابا جی کس کا جنازہ بابا جی بولے پتر تیرا تو وہ برا منا گیا اس نے کہا کہ بابا جی میں نے تو آپ سے ایک سیدھی سی بات پوچھی تھی آپ نے الٹا جواب دے دیا اس کا کہنے لگے کہ بیٹا اگر برا لگا ہے تو میرا کیا مطلب کہ جنازہ کسی کا بھی ہو جنازہ تو ایک یاد دہانی ہے کہ آج یہ شخص اس چارپائی پہ لیٹا ہے تو کل تم نے بھی اس چارپائی پہ لیٹ پائے تو سب سے بڑی رسیح ذہن میں رکھیے گا موت ہے اور ہمارے بگاڑ کی ہمارے معاشرے کے بگاڑ کی ہمارے اپنے بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم موت بھول چکے ایسے نہیں ہمیں مرنا یاد نہیں ہے ہم بڑے بڑے کام یہی سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہم نے مرنا نہیں ہے تو موت اگر ہمیں یاد رہے گی نا تو ان اللہ بہت کچھ صحیح ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی موت یاد رکھنے کی توفی عطا فرمائے ہاں بہت سارے کام کرنے ہیں آپ نے ابھی اللہ تعالیٰ زندگی کی زندگی میں ہمیشہ نہیں رہنا ایک دن آئے گا کہ آپ نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے. تو قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت موت ہے ان اللہ تعالیٰ ان آیات میں مزید بات کریں گے اگلے لیکچر میں اللہ تعالیٰ کی نے عطا فرمائے سبق لسان قرآن کا ہمارا جنس اور عدد ٹاپکس مکمل ہو گئے جنس کے ذریعے آپ نے اسم کو مذکر یا مونس ہونا یا مذکر یا مونس استعمال ہونا پہچان لیا ہے عدد کے ذریعے آپ نے واحد اسم پہچان لیا ہے واحد مسنا بنانا آپ نے پہچان لیا ہے پھر واحد سے جمع بنانا آپ نے پہچان لیا ہے جمع کی دو اقسام آپ کے سامنے آ ہیں سالم اور مقصر سالم ود آؤٹ فارمولا اور مکسر ود آؤٹ فارمولہ پھر سالم مذکر کی ہے تو وہ آپ نے پہچان لی ہے دو آوازوں کے ساتھ اونا اینا اور سالم سالمس کی ہو تو آت, آت آت آپ کو سنائی دیتا ہے جیسے میں کہوں آپ سے سماوات تو فوراً آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اچھا یہ سما کی جمع ہے ٹھیک ہے نا رہا نا جنات تو فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اچھا یہ جناح کی جمع ہے آیات تو فوراً آپ کے درمیان چاہیے اچھا یہ آیت کی جمع ہے تو آت آوازیں یہ بہت ان شاء آپ کو اس کورس میں مدد دیں گی الفاظ کو پہچاننے میں آج ہم اسم کے تیسرے پہلو کو ان دلہ اللہ ڈسکس کریں گے اور بہت ہی زبردست پہلو ہے یہ اسم کا بہت ہی خاص کہہ لیں آپ بہت ہی اہم کہہ لیں اور اس میں بھی آپ ان شاء اللہ وہ چیزیں سیکھیں گے جو شاید آپ کے علم میں پہلے نہیں ہوں گی یہ پہلو جو ہے اسم کا وہ ہے جی وسط کا وسط وسط سمجھتے ہیں آپ پھیلاؤ کو کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کے لیے جو ہم ٹرم استعمال کریں گے وہ ہوگی کیپیسٹی یعنی آج ہمیں اسم کی کیپیسٹی کے بارے میں پتا چلے گا کہ اس اسم کی کپیسٹی کیا ہے اس کی وسط کیا ہے جیسے آپ نے جنس لفظ سنا تھا اسم کے بارے میں تو دو لفظ آپ کے ذہن میں آئے تھے کون کون سے مذکر مونس عدد آپ نے اسم کے بارے میں سنا تو آپ کے ذہن میں تین لفظ آئے واحد مصنع جمع جب بھی آپ اسم کی وسعت کے بارے میں سنیں نا تو آپ کے ذہن میں دو لفظ آنے چاہیے ایک نکرہ اور ایک معرفہ نکرہ معرفہ یہ لفظ آپ نے سنے ہوئے نا نئے لفظ تو نہیں ہے اردو میں آپ نے سنے ہوئے ہیں نکرا مارفا ہاں جی نکرا کسے کہتے ہیں عام چیز کو آم کامن اور مارفا آس پراپر اسپیسیفک تو عربی زبان میں جو بھی اسم استعمال ہوگا نا وہ یا تو نکرا اسم ہوگا یا مارفا ہوگا لہذا ہم نے آج کے ان دن میں یہ پہچان لینا ہے کہ کون سا اسم مارفا ہے اور کون سا اسم نکرا ہے آپ اس قابل ہو جائیں گے آج ان شاء مجھے بتائیے کہ نکرا آپ کے حال میں زیادہ ہوں گے کہ مارفا عام کامن زیادہ ہوتے ہیں نا تو مارفا کم ہوتے ہیں تو کم کو ہم پڑھ لیتے ہیں جو کم ہے ان کو پڑھ لیتے ہیں اور جو معرفہ پروو نہیں ہوں گے وہ سب نکرا کر سج دیے جائیں گے معرفہ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں گویا ہم دیکھیں گے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی اسم کب کب معرفہ ہوتا ہے یعنی ہم پڑھیں گے جی معرفہ کی اقسام معرفہ کی سات اقسام ہے جی سات عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم سات صورتوں میں معرفہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نکرا ہی ہوگا گویا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اسم کو ان سات قسموں میں رکھ کر دیکھنا ہے اگر کہیں فٹ ہوتا ہے تو مارفا ہے ورنہ نہ کرا اوکے okay جی اس وقت ہم اسم کے مارفا ہونے کی پانچ صورتیں پڑھیں گے پانچ صورتیں کیونکہ اس وقت آپ کو سمجھ ہی پانچ آئیں گے چھ اور سات ہم اسی کورس میں پڑھیں گے لیکن تھوڑا سا آگے جا کے صحیح تو پانچ مارفا کی اقسام میں آپ کو سکھا دوں گا اور چھٹی اور ساتویں ان اللہ تعالی تھوڑا آگے جب جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی ان شاء تو مارفا کی پہلے قسم میں آپ کو بتانے لگا مارفا کی پہلی قسم جو ہے وہ ہے جی علم الم الم کسے کہتے ہیں جھنڈے کو جھنڈا کیا ہوتا ہے نشان ٹھیک ہے علامت آپ نے گرین اور وائٹ ایک کپڑے کا کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس میں گرین زیادہ ہے وائٹ تھوڑا ہے اور گرین والے حصے پہ چاند اور ستارہ بنا ہے تو آپ نے فوراً پہچان لیا کہ یہ پاکستان کا جھنڈا ہے اوکے تو یہاں علم سے مراد ہے پراپر ناؤن پراپر ناؤن یعنی کسی خاص شخص کا نام کسی خاص چیز کا نام یا کسی خاص جگہ کا نام اس کو علم کہا جاتا ہے علم کسے کہیں گے خاص شخص خاص چیز خاص جگہ کا نام زئید ہے نا خاص شخص کا نام ہے نا آپ سب کا نام زید ہے نہیں نا آپ سب زید تو نہیں ہے نا زید خاص شخص کا نام ہے نا اسی طرح مریم اسی طرح فیصلہ باد اسی طرح مکہ تو یہ علم ہے انہیں آپ پروپر ناؤن کہیں گے کیا کہیں گے انہیں آپ پروپر ناؤن تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ علم کسی خاص شخص خاص چیز یا خاص جگہ کا نام ہوتا ہے اوکے ہو گیا اس میں اور میں کیا آپ کو بتاؤں بس جب اینڈ پہ آپ سے سوال پوچھوں گا تو پھر آپ نے غور کر کے بتانا ہے کہ یہ علم ہے یا نہیں ہے مارفا کی دوسری قسم جو ہے نا وہ ہے جی اسم زمیر زمیر اسے ہم کہتے ہیں پروناؤن پروناؤن ٹھیک پروناؤن میں خاص طور پہ یہاں مراد پرسنل پروناؤنز ہیں پرسنل پروناؤنس پرسنل پروناؤنس وہ پروناؤنس ہوتے ہیں جو آپ پرسنس کے لیے یوز کرتے ہیں اوکے جی مثلا میں اپنے لیے آئی کا ورڈ یوز کرتا ہوں انگریزی میں آئی کرتا ہوں نا تو آئی کیا ہے پروناؤن ہے میں اپنے لیے می کا لفظ استعمال کرتا ہوں می کیا ہے پروناؤن ہے میں اپنے لیے مائی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو مائی کیا ہے پروناؤن ہے اب میرا نام حالانکہ نہ تو آئی ہے نہ می ہے نہ مائی ہے میرا نام علم ہے ٹھیک ہے لیکن اپنے لیے جو میں آئی می اور مائی یوز کر رہا ہوں نا یہ پروناؤن ہے کلیئر ہوگی نا بات یعنی پروناؤن از اے ورڈ وچ از یوز ان پلیس آف اے ناؤ سمپل سی بات آپ کا نام عبداللہ لیکن عبداللہ کے لیے میں لفظ استعمال کرتا ہوں عبداللہ سے مخاطب ہو کر یو ٹھیک ہے نا یا اس کے لیے میں یور کا لفظ استعمال کرتا ہوں اب یہ یو اور یو کے پروناؤنس ہے ہیں عبداللہ کے لیے میں لفظ استعمال کرتا ہوں آپ سے اب میں بات کر رہا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں پہلے میں عبداللہ سے ہی بات کر رہا تھا اب میں بات کر رہا ہوں آپ سے اور عبداللہ کی بات کر رہا ہوں تو آپ سے بات کرتے ہوئے عبداللہ کے لیے میں لفظ استعمال یا ہم ایسے ہی نا تو ہی ہم ہیم ہے تو آپ نے پڑھے اب یہ ہے کہ آپ عربی میں پروناؤنس پڑھ لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ لیکن اس وقت میں آپ کو پروناؤنس نہیں پڑھا رہا میں مارفا کی اقسام پوری کروا رہا ہوں آپ کو ایک آدھی اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پرسنل پروناؤن کی مثلاً ہم نے ایگزامپل پڑھی تھی انا انا کے معنی کیا تھے میں ٹھیک ہے انا کے معنی تھے میں تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے ہم اسی طرح عربی زبان میں انتا انتا کے معنی ہے یو انتا کے مانا یو عربی زبان میں ہوا ہوا کے معنی ہے ہی تو ابھی میں تین لفظ آپ کو بتا دیا سمپل آئی یو اینڈ ہی ان کی عربی میں نے لکھوا دی آپ کو باقی تفصیل سے ان اللہ جب ہم زمائر پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی ان شاء اللہ okay جی. تو معرفہ کی دوسری قسم ہوگی جی زمیر جسے آپ پرسنل پروناؤن کہیں گے معرفہ کی تیسری قسم جو ہے وہ ہے اشارہ اسم اشارہ یہ بھی ایکچولی پروناؤن کی ایک قسم ہے جسے ہم ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں یعنی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے میں لفظ استعمال کرتا ہوں یہ ہے قلم ہے نا کلم قلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں میرے قریب ہے تو میں کہتا ہوں یہ دس ٹھیک گھڑی دور ہے میرے سے میں اس کے لیے وہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں وہ یعنی دس دیکھ تو یہ جو دس اور دیٹ کے لفظ ہیں یہ اشارے کے لیے لفظ میں استعمال کرتا ہوں اوکے اس وقت میں آپ کو اسماعی اشارہ نہیں پڑھا رہا صرف معرفہ کی اقسام پوری کر رہا ہوں تو عربی زبان میں دس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہاضا آپ کو عربی کی الف بے نتی ہو لیکن آپ کو حاضہ ضرور پکتا ہے ہاضہ کا آپ کو ضرور پتتا ہے تو ہاضہ کے معنی یہ ہیں اور زالیکا کے معنی وہ ہیں تفصیل سے جب ہم اسمائے اشارہ پڑیں گے تو اس وقت ہمارے سامنے آ جائیں گے اوکے okay جی. کی چوتھی قسم یہ بھی ایکچولی پروناؤنس کی ایک قسم ہے اور یہ ہوتی ہے جی ریلیٹو پروناؤنس یعنی کنجنکٹو پروناؤن ایسا پروناؤن جو کنجنکشن کا کام بھی دیتا ہے اور پروناؤن کا کام بھی دیتا ہے مثلاً اردو میں میں کہتا ہوں وہ جو وہ جو اب یہ وہ جو ہے نا وہ جو یہ اردو میں دو جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے میں کہتا ہوں جی یہ وہ طالب علم ہے جو وقت پر آتا ہے صحیح ہے نا یعنی دو جملے تھے میرے پاس کہ یہ ایک طالب علم ہے وہ وقت پر آتا ہے دو جملے تھے نا میں نے ان دونوں جملوں کو جوڑا ایک وہ جو لفظ لگا کر ٹھیک ہے اصل میں جو ہی ہے لیکن کمبینیشن یہ بنتا ہے وہ جو کا کہ یہ وہ طالب علم ہے جو وقت پر آتا ہے تو یہ جو جو لفظ آیا اس نے دو کام کیے ایک تو کنجنکشن کا کام کیا یعنی دو جملوں کو جوڑ دیا اور ساتھ پروناؤن کا کام بھی دے دیا صحیح تو اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں اسم موصول اسم موصول ریلیٹو پروناؤن یا کنجنکٹو پروناؤن یعنی اب یہ جو, جو کا لفظ ہے نا جو اس کی عربی میں آپ کو بتانے لگا جو کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے الزی الزی جو اللہ خلق سماواتی ول اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو جو یا جس ٹھیک ہے نا باسر میں آ گئی اسی طرح ایک لفظ ہے اللہ زینا یہ آپ نے لازمی سنا ہوا ہوگا یا اے وہ جو ایمان لائے معرفہ کی چار اقسام میں نے آپ کو بتا دی ہیں ان کو ریوائز کر لیں اور پھر میرے سوال آپ کا جواب دیجیے گا میں آپ کے سامنے اسم رکھوں گا اور آپ نے بتانا ہے کہ وہ مارفا یا نکرہ چار کو سامنے رکھتے ہوئے عربی زبان میں وسط کے اعتبار سے اسم نکرہ یا معرفہ ہوتا ہے معرفہ کی کتنی اقسام ہے سات ہم نے کتنی پڑھنی ہے پانچ پانچ کیوں پڑھنی ہے کیونکہ دو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی ابھی صحیح ہم نے پانچ پڑھنی ہے کتنی پڑھ لی ہے چار یہ چار کون کون سی ہیں نمبر ایک علم علم سے مراد کیا پراپر ناؤن خاص شخص خاص چیز خاص جگہ کا نام اوکے جی دوسری کون سی ہے ضمیر اسم سے مراد کیا ہے پرسنل پروناؤن یعنی آئی ہی شی اٹ وی یو دے سارے جو ہیں یہ سارے پرسنل تیسری قسم اسم اشارہ دس دیٹ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن اور چوتھی موصول یہ بس آپ کو ذرا تھوڑا سا موصول کرنا پڑے گا ریلیٹو پروناؤن کنجنٹو پروناؤن ٹھیک ہے یعنی جو کا ایکٹ ورڈ جو کا اکوینٹ ورڈ سمپل لکھ لیں نہیں جی اب میں اگر آپ کے سامنے اسم لکھوں اور آپ سے پوچھوں کہ بتائیے یہ معرفہ ہے نکرہ بتا دیں گے نا ٹھیک ہے نا اب ظاہر بات ہے میں آپ سے نہ دو پانچویں قسم کا پوچھوں گا نہ چھٹی نہ ساتویں کا میں چار میں سے پوچھوں گا نا تو چار کو ذہن میں رکھ کے آپ نے بتانا ہے کہ نکرہ ہے معرفہ اوکے جی جی پہلا کون بتائے گا ماشاء اللہ جی ابرار صاحب مجھے آپ بتائیے کہ کتاب نکرا یا معرفہ الم ہے کتاب سوچ لیں کتاب کوئی نہیں کتاب ن کرفا تو نہیں ہے نا صحیح کیوں اس لیے کہ نہ تو یہ علم ہے نہ ضمیر اشارہ اور موصول میں آ رہی ہے ماشاءاللہ جی دوسرا جی آپ کا نام فروخ جی فروخ صاحب آپ مجھے بتائیے طالب نکرہ مارفا نکرا ایکسیڈنٹ ایکسیلنٹ ٹھیک ہے ہاں اگر کسی کا نام طالب ہو علامہ طالب تو پھر آپ کہیں گے جی مارفا ہے ورنہ طالب جو ہے نام نہیں میں نے یہاں پر لکھا بات سمجھ میں آگی نا کتاب اگر کوئی اپنا نام رکھ لے کہ میرا نام آج سے کتاب ہے تو اب آپ کہیں گے جی وہ مارفا ہے سمجھ آ نا تو اس کا ذرا خیال کر رہا ہے اگر نام ہے تو پھر مارفا کہنا ہے آپ نے اگر نام نہیں ہے تو نکرا ہوگا ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ جو. جی جی جی ساکب آپ مجھے بتائیے نبی نکرا ہوگا. ہوگا ماشاء اللہ اب دیکھیں یہ فائدہ ہو رہا ہے آپ کو تیسرے پوائنٹ کا تیسرا پوائنٹ کیا تھا اپنی عقل استعمال نہیں کرنی اگر آپ اپنی عقل استعمال کریں گے نا آپ کہیں گے نبی بھی نکرا فالو کر رہے ہیں نا آپ نبی کو نکرا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے نبی تو کتنے ہیں ہر نبی کا ایک نام ہے نا تو نبی کا نام معرف ہے لیکن نبی نکرا ہے اوکے جی ماشاء اللہ گڈ فالو کر رہے ہیں جی آپ پہچانو گے چلو پھر آپ پہچان آپ مجھے بتاؤ جی رسول نکرہ ماشاءاللہ ما اللہ ٹھیک ہے نا اپنی عقل استعمال کریں گے تو آپ رسول کو کبھی بھی نکرہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے رسول تو کتنے ہیں دین 300 سو دینا رسول ہے نا کم از کم ہم نے یہ سنا ہوا ہے نا تو رسول ایسم نکرا ہاں رسول کا جو نام ہے اوکے جی وہ مالفا ہوگا اوکے جی ماشاء نیکسٹ جی جناب آپ مجھے بتائیے جی ہیا. اس کا میننگ ویری گڈ یہ بہت اچھا سوال ہے میننگس نہیں آتے تو پوچھے ہیا کے میننگس ہیں شی جی نکرا شی نکرہ یہ زمیر ہے تو زمیر کیا ہوتی ہے مارفزا شی نکرہ تو پھر بس نکرا جی سوال اچھا میں پوچھا ماشاء ماشاءاللہ جی آپ مجھے بتائیے اکا اس کا مطلب ہے دے وہ وہ دوز دو سوری دے نہیں دوز, دوز. مارفا یہ اشارہ ہے دوز ایکسلنٹ ایکسلنٹ اوکے جی بتائیں گے آپ ایکچولی بہت ٹیکنیکل بات اور اس کے بعد پھر میں سوئچ کروں گا ففتھ قسم کی طرف مدینہ مارفا نکرہ نکرا نکرہ نکرا نکرہ نکا اس طلاح پیدا ہوا اچھی بات ہے اب اس کو ہم سمجھیں گے اس کو ہم سمجھیں گے جی مدینہ کے معنی ہوتے ہیں سٹی کے مدینہ کے کیا ہے شہر اگر میں آپ سمجھوں بتائیں شہر نکرہ یا مارفا تو آپ کیا جواب دیں گے نکرہ اور میں کہوں فیصلہ باد نکرہ کہ مارفا تو آپ کیا کہیں گے مارفا تو میں اردو میں جملہ بولتا ہوں فیصلہ باد ایک شہر ہے فیصلہ آباد ایک شہر ہے تو اس کی انگریزی ہوگی فیصلہ آباد از سٹی اس کی عربی ہوگی فیصلہ آباد مدینہ تن. تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ فیصل آباد مدینہ ٹھیک ہے؟, <تصفح> ہے یعنی فی... یہ مدینہ کے لوگوئی مانا ہیں شہر کے <تصفح> بالکل تو اگر نام رکھ دیا جائے آپ کو پتہ ہے اس کا نام مدینہ نہیں ہے ہم مدینہ کہتے ہیں ہمارے مدینہ کا لفظ آتے ہی وہ شہر آ جاتا ہے فالو کر رہے ہیں نا لیکن آپ کو ہے مدینہ کیا نام تھا یسرف جب نبی کریم صلی اللہ وسلم آئے اس شہر میں تو اس کا نام ہو گیا مدینت النبی یا المدینت المنورہ اس کے ساتھ کچھ لگا پھر وہ نبی کا شہر ہوا یا روشن شہر ہو گیا اوکے okay? ورنہ وہ شہر کلیئر ہوگی جی تو آپ پاس ہو گئے سب آپ کو پتا چل گیا کہ کون سا اسم نکرا ہے کون سا اسم مارفا ہے okay جی. جی اب ہم مارفا کی پانچویں قسم کی طرف آ رہے ہیں اور اس کے لیے کتاب لفظ کو ہم سامنے رکھیں گے بہت اہم ٹاپک کی طرف ہم مڑ گئے ہیں پوری توجہ چاہیے آپ کی کتاب نکرا اوکے okay جی اچھا جو نکرا ہوتا ہے نا عربی زبان میں ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے جس کی مدد سے ہم نکرا کو معرفہ بنا سکتے ہیں کیا کیا میں نے ایک ہے معرفہ عربی زبان میں نکرا کو معرفہ بنانے کا فارمولہ ہے آپ نے کہا جی کتاب نکرہ ہے طالب نکرہ نبی نکرہ رسول نکرہ مدینہ نکرہ ہے اب ان نکروں کو ہم نے مارفا بنانا ہے. تو سمپل سا فارمولا ہے ہمارے پاس کہ نکرا اسم سے پہلے نکرہ اسم سے پہلے آپ ایک لام لگا دیں نکرہ اسم سے پہلے ایک لام لگا دیں سکون کے ساتھ کیا کہا میں نے نکرا کو مارفا بنانا ہے؟ تو کیا کریں گے فارمولا کیا ہے نکرا سے پہلے ہم نے ایک لام سکون کے ساتھ لگا دینا ہے سکون کے ساتھ آپ نے لگایا لیکن ابھی سکون نہیں آیا آپ کو کیوں نہیں آیا اس لیے کہ آپ سے پڑھا نہیں جا رہا ٹھیک ہے نا اچھا جی اب ہوا یہ کہ جب یہ لگ گیا نا اس کے ساتھ تو ہم نے اسے ملا کر لکھا فرق نوٹ کیجئے گا اب جب ہم نے اسے لکھا تو یہ بن گیا اب یہ ہمارے سے پڑھا نہیں جا رہا پڑھا نہیں جا رہا نا نا پڑھنے کی کیا وجہ پہلا ہر ساکن ہے کیسے پڑھیں پہلا حرف ساکن ہو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے نوٹ کر لیں نوٹ کر لیں کہ یہ جو لام ہے نا مارفا بنانے والا لام اس نے معرفہ بنا دیا نکرہ کو اس لام کا نام نوٹ کر لیں اس لام کا نام ہے لام تعریف جو اتنا اہم کام کر دے نکرا کو مارفا بنا دے اس کا نام یاد رکھنا چاہیے نا نکرا کو مارفا بنانے کے لیے کون آتا ہے لام تعریف اوکے جی کسی نکرہ کے شروع میں لام تعریف لگ جائے تو نکرہ معرفہ بن جاتا ہے لام تعریف ساکن ہوتا ہے لیکن چونکہ اسے پڑھا نہیں جا سکتا لہذا ریکویسٹ کی جاتی ہے ایک حمزہ کو ایک حمزہ کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ تشریف لائیں اور لام کے پڑھنے میں مدد دیں فالو کر رہے ہیں مارفا بن گیا وہ حمزہ صاحب آئے تشریف لے کر حمزہ کسی کہتے ہیں وہ الف جس پر کوئی حرکت ہو یا سکون ہو وہی ہوتا ہے نا حمزہ اچھا اگر حمزہ سکون کے ساتھ آئے تو پھر حمزہ کو کوئی فائدہ ہے نہیں نا تو حمزہ صاحب سکون کے ساتھ تو آئیں گے نہیں لام جو لام تعریف ہے وہ سکون کے ساتھ ہوتا ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے ایک حمزہ صاحب کو حمزہ صاحب وہ الف ہوتے ہیں جس پر کوئی حرکت ہوتی ہے یا سکون ہوتا ہے تو حمزہ صاحب سکون کے ساتھ وہ آ نہیں سکتے کسی نہ کسی حرکت کو لے کے آئیں گے اب حمزہ کے پاس کتنی حرکتیں ہیں تین کون کون سی زبر زیر اور پیش لام کو کرنے کرنے کے لیے نا. لام کو جوائن کرنے کے لیے حمزہ صاحب ہمیشہ زبر کے ساتھ آتے ہیں ٹھیک ہے لام کو جوائن کرنے کے لیے حمزہ صاحب کس حرکت کے ساتھ آتے ہیں زبر کے ساتھ اب یہ لفظ پڑا گیا پڑا جا رہا ہے نا اب آپ نے پڑھ لیا اس کو الکتاب الکتاب اب اس حمزہ کا نام بھی نوٹ کر لیں کیونکہ اہم اہم نام آپ نے یاد رکھنے ہیں دیکھیں جی آپ کو جو بھی کوئی اہم ملتا ہے اس کا نام یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا ہاں یہ بندہ خاص ہے صحیح ہے نا اس کا نام یاد کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا میں آپ کے نام یاد کر رہا ہوں آہستہ آہستہ آپ کو میرا نام یاد ہے تو ان کے نام بھی ہم نے یاد کر لے لام جو مافا بنانے والا آیا تھا اس کا نام تھا لام تعریف اور جو لام کو پڑھنے کے لیے حمزہ زبر کے ساتھ آیا اس حمزہ کا نام ہے حمزہ وصل حمزہ وصل اوکے جی تو الکتاب اب مجھے بتائیے معرفہ ہے یا نہیں ہے معرفہ ہے نا معرفہ بن گیا نا تو کیا معرفہ کی یہ چار قسموں میں فٹ ہو رہا ہے نہیں تو یہ معرفہ کی پانچویں قسم بن گیا اس کا نام ہم رکھیں گے معرف باللام لام باللام لام کیا مطلب لام کے ساتھ معرفہ بنایا ہوا اسم یعنی وہ اسم جو لام کے ساتھ معرفہ بنایا جائے تفصیل سے ہم اس حمزہ کے بارے میں بھی اور اسلام کے بارے میں پڑھیں گے نوٹ کر لیجئے ہم نے آج اسم کے تیسرے پہلو غصت کو پڑھنا کی کیا غصت سنتے ہی آپ کے ذہن میں اسم کا معرفہ یا نکرا ہونا آجائے اسم کتنی صورتوں میں معرفہ ہو سکتا ہے سات ہم نے کتنی پڑھی ہیں؟ پانچ پہلی علم علم سے مراد کیا خاص شخص خاص چیز خاص جگہ کا نام دوسری ہے اسم ضمیر یعنی پرسنل پروناؤنس تیسری ہے اسم اشارہ جو اشارے کے لیے آپ لفظ استعمال ہیں لفظ استعمال کرتے ہیں. ہیں اشارے نہیں لفظ ٹھیک ہے موصول دو جملوں کو جوڑتا ہے اور پروناؤن کا کام دیتا ہے یعنی جو کا ایکٹ ورڈ اور پانچویں قسم وہ اسم جس پر ال لگا ہوا ہو ال لگا ہوا ہو اب ہم کہیں گے ال لگا ہوا ہو ال اس لیے کہیں گے کہ لام معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے لیکن لام کو پڑھا نہیں جا سکتا اس لیے حمزہ کی مدد لی گئی لہٰذا ان کا پورا کمبینیشن ہم نے بول دیا ال لگا ہوا ہو تو اب قرآن مجید سے آپ ماشاءاللہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ ال والے جتنے بھی لفظ آپ کو ملتے ہیں انہیں ساتھ ایک نکال کے آپ معرفہ کی فہرست میں داخل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ال کے متعلق ان شاء مزید اہم باتیں پڑھیں گے صبح نے کل کا اشد اللہ, الہ اللہ انتا